اللہ وجال مماخلال اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالی تمہیں دیتا ہے وہ جالجال اقنانن اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر باتیں طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں وہ جالم شرابیل تقیقم الحر اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ شرابیل تقیقم اور ایسے کرتے یعنی جو ضلع بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کزال کہ نعمت نعمت کے لس کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا تم پر لال رقم تاکہ تو سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی اختیار فین تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فین نما اللہ تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یار فون نعمت اللہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وقل کا اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتبل ہے وہ یوم نماسم کل اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جالنا کم ممتم وسط القول شہدا الناخ یقین رسول والی اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کئی فائدہ جینا منکل امت ان بے شہید ان جینا بے نمبر وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ صورت میں آ رہا ہے جامہ نباس بن کل امت ان شہید جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ ہو؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو اپنے کی طرف بھیجا تھا ارسلہ الہم ولا رس المرسلیم سورا عراف کی آیت نمبر چھ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپونسبل اب یہ جواب دے ہے اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرحل کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل اللہ ادا کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے یوم نباشن کفر پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیف فر اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تلاش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافی اور گناہ دیکھیں گے عذاب کو فلا یو خفان ہوں تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں فلا ہم ضرور اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا میںدین اشرکو شرکا ہوں اور جب وہ دیکھیں گے مشرق لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبد القادر جن کے نام کی دہائی ہم کرتے تھے کالو رمبنا اولا اشرکاؤ اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فالکون قونا کم تو وہ مقدس یہ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیف بکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں والکم تم جھوٹے ہو والکل اللہ یوم اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجری پیش کر رہے ہوں گے ب لعن ہوں ماکان افترور اور جو افطراء انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے کھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں غلّان ہوں وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللہ دین کفر عن انصبیل اللہ ضد نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نسل خود کو غر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے ضد نہ ہوں عذاب الفوار عذاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے بے ماں قانون اس سیدون بسب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے لوگوں کو ورگ لاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وہ یومنبع صفیق المت ان شہید دوبارہ دیکھا گیا اور تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں یا رسول انا ارسل کا شاہدم و مبشرم و نذیرم ودا وسلا یا شاہدم و مبشرم و نذیر شاہد شہید گواہ اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جیسے کہ فرن کے پاس رسول آیا تھا فاسا پھر اور رسولا فاخذ نا یومن نبا صفی کل شہیدن علیہ من الفسین ان کے خلاف گواہی دینے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہیں میں کے ہوں گے جینا شہید اللہ یہ بالکل تقریبا وہی آیت جو سورج میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہاؤ اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راست حدور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے ڈنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی نقلی کا فرغداشت نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا تمہارے ذمہ تھا پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے اسی لیے جبھی جیسی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وہ قزال کا جالناکم ممتم وسطن شہدا النا سے رسول علیہ شہیدا تو انیس سو میں شروع ہو گئی بات یا بہت باری ذمہ داری آ گئی ہے تم پرہرین ولا تک تلوفی سب امبات بلا کل شمور وہ ساری ذمہ داریاں وجینا بکا شہید اللہ علیہ ونز اللہ علیہ الکتاب قبیا الکن شع اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وہ ہُم اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرالمسلم اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعے کے خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آیت ہے ان اللہ یاد وحسان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان عدل تو یہ کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجئے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ محسن کو پسند کرتا ہے اور دل قربا اٹائے دل اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے حسن سلوک سلا گہمی کرنا یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مثبت چیزیں گویا کہ امر بالمعروف نہیں بن کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیاء جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شہ ہے بے حیاباش ہر چیخ ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے اور من کر وہ شہ ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گوا ہے کہ یہ شہ برائی ہے وال اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ ادوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے جائز اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لال لکم تبکروں طاقت نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جس جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سکھون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی سورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے یا یو حل یا بنی اسرائیل یا یا حل کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ نام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف ہوئے سکون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کے منتظر بھی ہوں گے جب ہم ان کی تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی سر بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہے یہ بزر کیسے پہنچ گیا جو حضرت مسا علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روع سخن ان کی طرف ہے۔ وہ اوفوا بعهد الله اذا عهدت ولا تقول اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو۔ جو بنی اسرائیل سے اذ اخذ الله ميثاقكم وہ بار بار آیا ہے۔ یہ تو تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں سمجھ لیں عاقل کا اشارہ کافی وہ <دَعَحْتُم> دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے بلا تن قد العمان عبادت اور اپنی قصبوں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وقت جال تم اللہ علیہ اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس عورت کے مانند نہ بن جا اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک دی گئی ہے منتظ چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے آ رہے ہیں انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبویت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو بلا تک لینا قدر غزل قوت خا دخل بیٹک انتقن امت انبابن عمت تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابن مبادہ کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاک ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سب تک حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائی کو حاصل تھی دو ہزار برس انتقون امتن ہی یا اربا بن امتن مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے ارض کیا اشاروں کناروں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے ہے یہ بنی اس میں سے یہ امی دین میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو ولاقون کلتی نقصل قوتہ تخذہ مانکم دخلم بینک انتقن امب تم ہی اربام <بِهِيه> تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے. دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے تمہارے جد جد امجد جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک ساخ تم ہو تو انہیں کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے انتقن امت ان ہی ارباب المتن اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین ہوں کے حوالے سے اب تم جو ہے اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو اندما یبر کم الحمد ہی یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے وَلَا لَكُمْ مَا اور پھر اللہ تعالی لاز منظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کہ تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا ولا او شاء اللہ واحدہ اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یہ تفریحی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو لے آئے ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے ہی یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت سالسہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ ڈیبوکڈ نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکڑ سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلاۃ وسلام کی دعوتیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا اب کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی ہم کو بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا نہنگے شاہ و یادی منگیشاہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کرتا نہیں بولا تو اس اور تم سے پوچھا جائے گا باسفر سو اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رقوم ہے یا بری اسرائیل قرو نرمتی وہاں بنوا ذلتم المام تک بس الحقات وہی تو بات شروع ہوئی منی سائلو بےف بے یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رقو میں جو آیات آئی ہیں ان کے ولاد خزم قلم بین فتح اللہ قدم ام بات و ثبوت ہے اب دیکھو اپنی قسمیں اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نہ ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو یار پھون اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ بھی جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے بسو کسو بیما صدر تم سب اللہ اور تمہیں برائی برائی کا مزا چکھنا پڑے عذاب کا مزا چکھنا پڑے بس حب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وہ من اسمن قطب شہادت اللہ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے تمہیں بٹ کر ان کی توسیع کرنی چاہیے ولا تک ابلا کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو وکم عذاب العظیم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ولا کشتروب اللہ سمن الکلیلہ دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیق سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو انما ان خیر الکم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انعام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودراہٹ اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو انکن تم تالمول اگر تم علم رکھتے ہو مائندہ کبھی و اور مائند اللہ باغ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے مولانا جین صبر اجرا ہوں اور ہم لازمن دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے احسان ماں کانو یاملور ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے منع میرا سارے جس نے بھی دیکھ عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خا عورت لیکن ہو مومن ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا بذکر اللہ ذکر اللہ تکمین القروع ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضر ہوگا اللہ خفن وین رہا کاملون ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکی سوکی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں گنا ہوگا الغنا گنا نفس حضور نے فصل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے تو انسان غنی ہے اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے و نجیم عل رحم ویاسر ما کانو یامل ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین امال ہوں گے ان کے حوالے سے